تو اللہ نے ان کے اس کوہنی کے بدلے انہیں باغ دیے جن کن نہر رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بدلہ ہے ان کو ہے کا